اے جنوہیں اور آدمیوں کے گرو کیا تمہارے پاس تم میں کہ رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن کنہیں سے ڈراتے کہیں گے ہم نے اپن جانوہیں پر گواہی دی اور انہیں دنا کی زندگنی فریب دیا اور خود اپن جانوہیں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے